بسم اللہ الرحمن الرحیم نمن وََََََََََََََََََََ, و رس کریم حضرت جابر رضی اللہ عن صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ و لکھتے ہیں ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کی کثرت فقر کو روکتی ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ لگاتار حج عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں کنز ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی بنو گے سفر کرو صحت یاب ہو گئے یعنی تبدیل آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے سبحان اکلّم وحمد اشد اللہ الہ اللہ فرق